ہر چیز کو تباہ کر ڈالتی ہے اپنی رب کے حکم سے تو صبح رہ گئے کہ نظر نہ آتے تھے مگر ان کے ساون مکان ہم اسے ہی سزا دیتے ہیں مجرموں کو